وصلى النبي الكريم مولانا محمد وعلى اله وصحبه المعين اللهم احلي بلينا الايمان لينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زغلنا بزينه الايمان واجعلنا هداة مقتدين ربنا لا تزغ بعد حين هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد حين هديتنا واهب من لدنك رحمن من برحمان اللهم انفعنا بما علمتنا ما علم اللہ منفاطین من متقبلا آج کے درس میں ہم لوگ سور فاتحہ سے متعلق بنیادی بات سیکھیں گے انشاءاللہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ سور فاتحہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے یعنی قرآن جو پڑھتے ہیں اس ترتیب کے اعتبار سے پہلی صورت ہے نمبر ایک نمبر دو اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ نماز کے آغاز میں سور فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو صورت الفاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آغاز ہونا شروع ہونا اس کو ہیں تو سور فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اور نماز کا آغاز بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہے اس صورت کے بہت سارے نام ہیں جن مشہور نام الفاتحہ ہے اور اسی طرح سے امول کتاب ہے کتاب کی ماں ماں یعنی پورے قرآن کی روح پورے قرآن کا خلاصہ ہے ام کتاب بھی کہا گیا اور سبانی بھی کہا گیا سات دہائی جاننے والی آئے ہیں یعنی اس میں سات آئے تھے الحمد للہ الب العلمین الرحمٰن الرحیم علیکم الدین ضیاقن نستعین ویاکنستیندین سرأۃ المستقیم سرأۃ اللہ عنم تعلیم وحید المحبوب علیہم القان یہ سات آئے ہیں جن لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آیت شمار کیا اس میں صلف کے کئی اقوال ہیں کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آدھ الحمد رب العلوم نہیں بلکہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی شمار کیا اگر بسم اللہ کو پہلے شمار کریں گے جس کی طرح امام شافی وغیرہ گئے ہیں اور بعد روایات بھی ہیں تو اس صورت میں الحمدللہ رب العالمین یہ جو ہوگی دوسری آیت ہوگی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کی ایک آیت ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جن لوگوں نے کہا کہ نہیں مستقیل ایک آیت ہے الحمد رب العالم دوسری آیت ہوگی الرحمن الرحیم تیسری آیت ہوگی مالک الدین چوتھی آیت یاد یا پانچویں آیتین سرأۃ المستقیم چھٹی آیت سرأۃ اللہ انم تعلیم علیم آیت نہیں ہوگی علیم سے لے کر سرأۃ اللہ انم تعلیم غیر البانی کیا ہوگی ساتویں آیت ہے اور اس صورت کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ بہت سارے نام ہیں جب کسی چیز کے نام ہوتے ہیں اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ایک آدمی ڈاکٹر بھی انجینئر بھی ہے مختلف صفات ہے اس کے اندر اس اعتبار سے اس کے امام سیوتی نے جو ہے علی خان فی القرآن میں پچیس نام لکھے ہیں اور وہ پچیس نام جو میں نے امام ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفصیل ہے سلفا تھا اس میں میں نے وہ سب لکھ رکھے تھے پچیس نام سلف کے نزدیک کسی صورت کے اتنے نام نہیں جس میں صورت الحمد ہے حمد اس لیے کہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے الحمد للہ ربی سبع سبانی ہیں سبع مفانی اس لیے کہ ساتھ دہرائی جانے والے آئے ہیں اور قرآن عظیم بھی کہا گیا اس لیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا والینہ کا سبام بین المفانی اور قرآن سبانی دہرائی جانے والی آئے سمرہ سورف آتے اور قرآنِ عمرات صورف آتے آئے اور اس کو صورت الشفا بھی کہا گیا ہے شفا کی صورت مرگی کی بیماری کا علاج یہ بھی بعض روایت میں آیا ہے اور صورت الصلاح بھی کہا گیا نماز کی صورت کیونکہ جو آدمی اللہ صلاح علیہ وفرات حاطل کتاب بغیر سورہ فاتحہ کے نمازی نہیں اور اسی اعتبار سے بھی صورت الصلاح کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی حرایت کے جواب دیتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمِ حدیث ہے مقررہ حلف من کتاب اللہ فرق وبی حسن اور حسن ہے تو جس نے قرآن کا ایک ہر پڑھاسن اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر لام حرف حرف ولا حرف حرف لام ایک حرف نہیں بلکہ لام ایک حرف نقی لام دو حرف دس نکی بیس نقی ایک ہرف یعنی تیس نیکی ایک صفحہ پڑھیں گے تو تقریباً پانچ ہزار نیکیاں آتی ہیں واہ لیکن ہر آیت کے پڑھنے کا ہر حرف پر اللہ نے سبب رکھا لیکن سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر حرف پر نیکی بھی ہیں اور ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب بھی ملتا قبولیت ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر قبولیت کی سند ملتی ہے قبولیت کی سرٹیفکیٹ ہے سورہ فاتحہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے اس لیے حضرت ابو بحری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے من اللہ صلاۃ لمفی بم القرآن غير غير غير غير غير جس نے کوئی بھی نماز پڑھی منسلح قاعدہ نکیرا استعمال ہو جیسے قومن ناؤ نے پروپر ناؤ قومن نام جو ہوتا ہے جس کو نکیرا کہتے ہیں وہ اگر شرط کے ساتھ آئے تو عموم کا کمانا ہوا جس نے ایسا کیا تھا ایسا ہو تو جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اس کا مطلب یہ کہ اس نماز میں عموم ہے کوئی بھی نماز فرض ہو یا نفل ہو سنت ہو امام ہو یا کوئی بھی نماز ہے سورفاتیہ کمپلسری ہے جیسے رکو کی دعا امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے سہیجے کی دعا پڑھتے کوئی حرج نہیں سرفاتیہ کی تو اس سے زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس کو صورت و کہا گیا رقو کی دوا کو سلاد نہیں کہا گیا سبحان ربی اللہ کو سلاد نہیں کہا گیا تحیات کو سلاد نہیں کہا گیا دروش شریف کو نہیں کہا گیا صورت السلام حالانکہ اس میں سلاد ہے پڑھتے ہیں لیکن نام نہیں ہے تو اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے جس طرح کہا جائے الحج و عرف ارفا ہی حج ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر عرفہ میں چلے جائیں اور پورا حج ہو جائے گا نہیں بلکہ سب سے اہم ترین رکن ہے الحج و عرف. اسی طرح جس نے کوئی نماز پڑھی سور فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز ناقص ہے ناقص سے تین مرتبہ کہ اپنے جی میں پڑھ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو کوئی بھی نماز ہو اس لیے جو تین کی جو حدیث عباد میں شامد اپنی فجر کی نماز پڑھائی اور پیچھے صحابہ نے کچھ پڑھا جو ہے آپ کے اوپر مشکل ہو گیا آپ نے کہا تکر نخلف امام امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو کہا؟ کہا مت پڑھو. القرآن. القرآن سے میں جھگڑا کر رہا ہوں کہ صحابہ نے زور سے پڑھا صحابہ نے کیسے پڑھا زور سے پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ لا اللہ تفرف فاتح کی بھائی سورہ تو اس لیے فاتحہ فاتح کا نام صورت السلاد بھی ہے اور سورہ فاتحہ کا نام رخیا بھی ہے پھونکی صورت ابو سعید خدری کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حضر عرب کے بعض قبائل سے اور عام طور سے عربوں کا دستور تھا چاہے وہ کوئی بھی ہو جب مہمان اس کے پاس آ جائے تو مہمان نوازی کرتے تھے لیکن بڑے بد اخلاق لوگ تھے شاید اس لیے کہ ان کے میں نفرت آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کی دعوت دینے والے تھے تو ایمان سے نفرت رہی ہو تو اللہ نے سزا دے دی اسی سزا دے دی بلحار ہو جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں ان کے قبیلے کے سردار نے دس لیا ایک بچی آئی جیسا کہ روایت میں کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچوں نے دس لیا اور ہمارے گھر کے ذمہ دار لوگ نہیں ہیں تو ایک آدمی نے سورہ فاتح پڑی اس کو پڑھ کے دم کیا بادر مسلم شریف حضرت ابسعید خدری نے پڑھی اور اس پڑھ کے بار بار پڑھتے تھے بار بار پڑھتے تھے بار بار پڑھتے بار بار پڑھتے بار پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے زہر اتر گیا کرنما نشے تمن القال کر نما نشے تمن ایسا لگا جو کوئی آدمی کسی کو جکڑے اور جب بندن کھول دیا جائے تو کیسا رہتا آزاد ہو جاتا تو ایسا لگا کہ گویا کہ بہت بڑی تکلیف دور ہو گئی اور اس کے ساتھ جو ہے صحابۂ نے کرام نے تیس بکریاں لی میں واقع بعد روایت میں ہے کہ جب پھکنے کے لیے کہا گیا تو کہا کہ فلم تخرون تو تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی <تصفيق> پورا درد خراب ہو جاتا ہے کی بکریوں کا کہ ریوڑ رکھا ریوڑ یعنی چالیس بکری میں ایک بکری زکان دینی پڑتی ہے اس میں تیس بکری یعنی بکریوں کا ریوڑ تھا جب مل گیا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ یہ قرآن کو بیچنا تو نہیں ہے پھر نبی صلی اللہ السلام کے پاس گئے تو آپ نے کہا کہ اس کو تقسیم کر لو آپس میں میرا بھی حصہ رکھا اور آپ نے کہا ماں کا نہ رک ہے تمہیں کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے یہ رقیہ کی صورت ہے تمہیں معلوم کیسے کہ یہ رقیہ کی صورت ہے اور آپ نے فرمایا انحکمہ ختم ایجرن خاند شریف کی روایت سب سے زیادہ جس پر تم اجرت لینے کے مستحق ہو کیا ہے اللہ کی کتاب ہے میں اس سے معلوم ہوں کہ قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے نمبر ایک نمبر دو رقیا اگر کوئی کرتا ہے پیشہ نہ بنائے اس کو جو بیوپار نہ کرے نہ کرتا ہے اس کے لیے پیسہ لینا جائز ہے پیشہ نہ بنائے کیونکہ صحابہ میں کسی نے اس کو پیشہ نہیں بنایا تھا بورڈ نہیں لگایا تھا اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اگر رقیہ کیا اور اور اپنی مزدوری کا مطلب یہ آنے جانے کا خرچ لیا نہیں کہ آپ نے ایک رخیہ کیا اور کہا کہ پچاس ہزار چاہیے یہ جائز نہیں یعنی دستور کے مطابق جو صحابہ کو جو ضرورت تھی اس کے مطابق لیا انہوں نے لوبی سفر میں تھا تو بہر حال اس کو پیشہ تو نہیں بنایا جا سکتا سر فاتح کی بارے میں جو بشرف کا قول ہے حسن بصری وغیرہ کا کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ جو ہے قرآن مجید ہے کیونکہ اللہ نے کہا عیدی کی کتاب الحق مصدقلم بیندی اور محیم قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے ان میں جو اچھے مضامین ہیں جو مضامین ہیں قرآن سے اس کی تائید ہوتی ہے نسل علی کا کتاب مستم ابینتور تورے تو پچھلی تمام کتابوں میں جو مضمون ہیں قرآن ان کو بیان کرتا ہے بلکہ اس میں اضافہ بھی ہے اور مہمین کا معنی آتا ہے قرآن نے پچھلی تمام کتابوں کی کو منسوخ کر دیا اور مہین کا ایک معنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں القرآن امین کتاب من القبلہ پچھلی تمام کتابوں پر قرآن مجید امین امانت ہے یعنی ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے یہ اللہ کی طرف نازل کیا گیا قرآم ابراہیم اس وعقوبہ عیسا نبی ربیب مسلمون آپ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ابراہیم پر اسماعیل پر اور اسحاق پر یعقوب پر اور ان کے بیٹوں پر. ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے لا نفرق تمام کتابوں پر ایمان مان تمام رسولوں پر ایمان ماننا تو قرآن مجید نے پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کی تمام کتابوں کا خلاصہ ہے اور سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے قرآن کی ماں کہا گیا عمر راس دماغ کو عمر راس کہتے ہیں کیا کہا گیا امر راس سمجھتے ہیں نا دماغ پورے دماغ آپ کے دماغ پوری باتیں دماغ میں کیچ ہوتی ہے وہ کیچ دل کو بھیجتا ہے دل فیصلہ کرتا ہے لیکن پہلے دماغ میں پہنچتی ام القوم کہا گیا جھنڈا جو ہوتا ہے قوم کا تو کیا کہتے ہیں ام القوم جھنڈا جو ہوتا ہے پوری قوم اس پہ جمع ہوتی ہے جھنڈا دے کے پوری جمع ہوتی ہے اللہ کے نبی نے رسول اللہ رسول کل میں خیبر کی فتح کے لیے جھنڈا دوں گا ایسے آدمی کو جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں تو حضرت علی کو جھنڈا ملا تو جھنڈے کی طرح پوری قوم جمع ہوتی تو پورے قرآن کس کی طرف لوٹتا ہے سوئے فاتح کی طرف سمجھ میں نا قرآن کے اندر کتنے علم ہے یہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتے قرآن کو علم کو بعد لوگوں نے بانٹا ہے توحید درسالت آخرت میں یا توحید رسالت دین لیکن جو ہے شاہ محدیثی کی کتاب الفض القبیر اصول التفسیر بہت اہم کتاب مانی جاتی ہے جس وقت یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس سے بہتر کوئی کتاب اصول تفصیر میں نہیں ہے اب تو بہت کتابیں آ گئی تو وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے علوم ہیں اس کو پانچ حصے میں بانٹا گیا ہے علوم الخمسہ کیا ہے اس میں جو ہے علم تو ہے یہ علم الاحکام احکام کا حلال حرام علم الحکام کا مطلب کیا ہوا حکم کی پانچ قسمیں یا تو کوئی چیز واجب ہوگی یا مستحب ہوگا واجب جس کا کرنا ضروری ہے چھوڑنے پہ گناہ ہے مستحب جس کے کرنے پہ ثواب چھوڑنے پہ گناہ نہیں مستحب یا وہ مباح ہوگی جائز ہوگا جائز ہے نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے یا مکرو ہوگا جس کے چھوڑنا بہتر ہے جس کے چھوڑنا کیا ہے تو کرنے پر گناہ نہیں ہوگا یا حرام ہے جس کے چھوڑنے پر ثواب ملے گا اور کرنے پر گناہ ہوگا تو یہ پانچ علوم علم الاحکام ٹھیک ہے تو یہ پانچ علم قرآن میں موجود ہے یا تو وہ واجب ہے یا مستحب ہے یا مکرو ہے یا جائز ہے یا حرام ہے یہ پانچ علم آپ کو علم رحکام کی نصر فاتح میں ملے گا علما نے اس سے بات کیا علم الجدل بحث کیسے کی جائے منکرین کیرین کی شبہات کا کیسے جواب دیں ابراہیم علیہ السلام نے نمروز سے کیسے بحث کی علیہ السلام نے جادوگروں سے کیسے مقابلہ کیا ٹھیک ہے اور خود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لندرانیوں کا لایا باتوں کیسے جواب دیا محمد صلی اللہ علّم پر جو اعتراضات کیے گئے اس کا ان کے شبہات کا جواب اللہ نے کیسے دیا اس... ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ادو اِلاثیل عربی قبل حکمت عیدت الحسن وجا دلو اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ نصیحت کے ساتھ اور وجہ دل ملاؤ کہیں اگر بحث بھی کرنی پڑے تو اچھی طرح بحث کرو برائی کا جواب اچھائی سے دو گے تو سخت ترین دشمن میں کیا بن جائے گا دست بن جائے گا یہ علم الجد کہتے ہیں اس کو جس کو ڈسکس کرنا ہے یا اس کو دیویٹ دیویٹ کی جس کو بولتے ہیں مناظرہ علم المناظر کیا علم الفاظ قرآن میں سورف فاتح میں علم الحکام علم الجد اور علمکیر علمکیر بیام علم السکیر بیام اللہ یعنی اللہ, اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا قوم نوح کے ساتھ قوم خود کے ساتھ شعیب کے ساتھ سمود کے ساتھ فرعون کے ساتھ قوم لود کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا جب انکار کیا تو معلوم ہے نا انجام معلوم ہے اور جو امبیا کے ماننے والے تھے اللہ کے ان کا کیا انعام ہوا یہ بھی موجود ہے انہیں سراط اللہ تعلیم کے ماننے والوں کا انجام غریل محبوب آ جنہوں نے جھٹلا ان کا انجام علم تذکیروں کا اللہ نے کیا کیا نعمتیں بندوں پر تمہوں جو کچھ مانگا تم کو اللہ نے دے دیا اسبخا علی کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے تمہیں ڈھانک لیا ظاہری نعمتیں بھی اور ظاہری نعمتیں جو ہے جسم کی روح کی مال کی اور باطنی نعمتیں یہ توحین ہے باطنی نعمتیں کیا یہ توحین تو یہ علم بھی انعام کا اس میں ہے اور آخری علم جو قرآن میں جو پانچواں علم ہے وہ علمکیر بل موت علم السکیر بالموت موت اور موت کے بعد کے مناظر انسان مرے گا مرنے کے بعد اس قبر کا عذاب ہے یا انعام ہے یا قیامت کا ذکر یہ قرآن یہ پانچ کوئی بھی قرآن کا مسئلہ جو ہے ان پانچ سے خارج نہیں ہے یا تو احکام ہوگا پانچ احکام جو بتائے گئے یا جدل ہوگا مناظرہ بحث یا علم علمکیر بیام اللہ اللہ کی نعمتوں کا جو اللہ کے انعامات ہوئے پچھلی امتوں، پچھلی عمتوں کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ان کی تاریخ تاریخ ہے علم تاریخ ہسٹری بولیے اس میں سمجھ گئے نا ہسٹری ہسٹری ہے اس میں اور علم تذکیر اللہ کی نعمتوں کا علم اور علم بالموت, موت کا اور موت کے بعد کے مناظر یہ سارا علم اس کے موجود ہے اب یہ پانچواں علم میں سے کوئی بھی علم آپ قرآن بل میں دیکھی فاتحہ میں علما نے اس کے بعد کیا سمجھ میں آ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آغاز سے پہلے ہمیں کس چیز کا حکم دیا <سؤال> قرآن پڑھنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے کی پناہ چاہتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا شیطان عظیم اس کے وسوسے سے اس کے پھونکنے سے اور اس کی برائی سے یعنی اس کی پھونک سے مانا تھک پایا دونوں پھونکنے سے اس کے حمز نفق نفس کے کئی معنی معنیوں نے بتایا اس میں نے اعودب میں پناہ مانگنا یعنی پناہ مانگنا کرتا اللہ سے پناہ مانگنا قرآن پڑھنے کے لیے پناہ مانگنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ہر خیر کے راستے میں شیطان کو رکاوٹ ہے جب تک کہ شیطان سے پناہ نہیں مانگو گے شیطان کے کی سے نہیں بچ سکتی تو اعوذ باللہ کا معنی ہوگا میں التجی واطس من کو شر ان میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر شر والوں کی شرارت سے اور شیطانوں میں دکھ قسم کے شیعت انسان شیاطین انسانوں میں بھی شیطان ہے اور جناتوں میں بھی شیطان ہیں。انسانوں میں جو شیطان شر اور فتنہ پھیلاتے ہیں اور جنات میں شیطین جو وسوسہ ڈالتے ہیں اور اللہ نے کہاسط ڈالنے والے جو لوگوں کی دیروں, لوگوں کی دیروں میں سے اور عیسان بس اللہ کی پناہ طلب کرنا اور اللہ کی پناہ طلب کرنا جو ہے یہ بہت عظیم چیز ہے اللہ کی پناہ طلب کرنے سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے شیطان اس کے اوپر حملہ ور نہیں ہوتا اور اس کی مثال جو ہے حارث شری کی حدیث ہے کہ ان اللہ امر حیہب نے ذکریہ بخم سے کرے میں آتی نیا عمل ابھی ہاں وہربن اسرائی المل اللہ نے یہ بن ذکریہ کو حکم دیا کہ پانچ باتیں بنی اسرائیل کو بتائیں پانچ باتیں بنی اسرائیل کو بتائیں اور ان پر عمل کریں بقا دہیپت اب یہاں بتانے میں تھوڑی تاخیر ہوگی تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہ پانچ باتیں حضرت یا کہو جلدی بتانے کے لیے یا نہیں تو تم بتاؤ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پانچ باتیں جلدی بتاؤ یا نہیں تو میں بتاتا ہوں ان سبق تنی بیا خشی تو ان اخصف او اگر مجھ سے پہلے بیان کرو گے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے زمین میں دھسا دے گا یا مجھے عذاب دے گا انبیاء ڈرتے تھے چنانچہ بری اسرائیل کو حکم دیا بیت المقدس میں جمع ہونے کا بیت المقدس میں پورے جمع ہو گئے مسجد اقسا اور اس کے ارد گرد فقائد الشرف حتم طرح مسجد پوری مسجد بھر گئی یہاں تک کہ ٹیلوں تک لوگ آ گئے تب انہوں نے پانچ باتیں بتائی ان میں سے ایک بات یہ ہے یہ اللہ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی پناہ طلب کرنا ذکر کرنا گویا اللہ کی پناہ طلب کرنا اللہ نے کہا گیا اللہ کو یاد کروانے اللہ کی پناہ طلب کرو اور اس کی مثال اس آدمی کی طرح خرج علی سنا دشمن اس کے پیچھے چل رہا ہے یہاں بھاگ رہ بھاگ رہ بھاگ رہ بھاگ رہ. تک کہ قلعہ آ گیا حتیٰ ادا تعالیٰ حسن حسین یہاں تک کہ بڑا قلعہ آ جب قلعہ آ تو قلعے میں کیا ہو گیا محفوظ چلا گیا قلعے کا دروازہ بند ہو گیا دشمن کی فوج چلی گئی جی. فخذہ یہ ہر ز نفس ہو میں نے شیطانا جس دقیلے میں چلا گیا دشمن کے حملے سے بچ گیا دشمن اس کو نہیں پکڑ سکتا اسی طرح انسان جو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے اور شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے اس سے معلوم ہے کہ دشمن کی فوج ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے شیطان اکیلے نہیں ہے وہ ان شیطان ادوگا ان نما من اصحاب رہی شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو شیطان اپنی اپنی حزب کو دعوت دیتا ہے یا تو شیطان اپنی فوج کو اتارتا ہے یا اپنی حزب یعنی جو اس کے ماننے والے تمام کو اپنے قریب کرتا ہے تاکہ سب جہنم میں چلے جائیں وہ شیطان نے کہا تم میں لاتی میں جس وجہ سے تو نے گمراہ کیا ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے بیٹھوں گا تیرے راستے پر سیرات مستقیم پر شیطان بیٹھا ہے ادھر نہیں بیٹھا ادھر بیٹھا ہے سیدھے وہ ادھر پھیرے گا رکاوٹ اب مثال امام نقیم نے جو ایک مثال دی کہ ایک انسان جو ہے راستہ شیطانوں کا دشمنوں کا پورا دشمن لاؤ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ بھرا ہے آپ کیا کریں سن فاتحہ کی تفسیر میں امام نقیم نے کتاب لکھی مدار جسا سالکی مدار جس سالے کی؟ سالے کی؟ یہ کی پوری فوج ہے آپ یہاں پہ جا رہے ہیں تو ظاہر آپ کیا کریں گے مار کھائیں گے یا مقابلہ کریں گے مقابلہ کریں گے تو شیطانوں کی پوری فوج ہے اسی لیے راستے پر بس بس منی منی پیدل فوج بھی ہے اور گھوڑا سواری بھی ہے اڑنے والے بھی ہیں شہتی ہے نا پوری فوج آپ کے سامنے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کیسے ہوگا دعا اللہ کی پناہ یہ ہتھیار دعا یہ اللہ کی پناہ خلاب الف صلی اللہ کی پناہد الشریق اللہ کی پناہ اعوذ کلیمات اللہ, اللہ, اللہ, اللہ من شر ما خلق من نسل منزل کلیمات اللہ من شر ما خلق جو کسی جگہ پہ اترا اور یہ دعا پڑھ لیا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچ سکتی دشمن کی پوری فوج زیرو ہو جائے گی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچ سکتا اودہ اس لیے اللہ کے نبی اللہ سے پناہ طلب کہا نہیں تو میں نے جاننے والی انسانوں اور جناتوں کی نگاہ سے بھی پناہ طلب کرتے یعنی جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے شیطانوں کی بھی نظر لگتی ہے فلما نزلت لطیری جب قلع الفلقربیناس پناہ دینے والی صورت یہ پناہ مانگنے والی صورت نازل ہوئی تو آپ نے ان کو پڑھنا شروع کیا دوسری دعاؤں کو پڑھنا چھوڑ دیا اللہ سے پناہ طلب گیا اللہ کی پناہ طلب کیا تو جس طرح شیطان عام انسانوں پہ حملہ کرتا ہے انبیاء پہ بھی حملہ کرتا ہے خمبر التمیمی کی روایت ہے خمبر التمیمی کی انہوں نے صحابی سے سوال کیا کہ لیلت الجن میں جس رات میں جنوں کی پوری فوج نے رسول اللہ پہ حملہ کیا تو اس میں موجود تھے کاغذ میں موجود تو نہیں تھا لیکن شیتانو بھی پوری فوج آ گئی وہ شیتانوشور نار اور اس میں ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں جی چاہیے اللہ کے رسول کے چہرے کو ڈلا دے تجیبری لائے کہاں پڑھو آپ نے کام دعا پڑھو اعوذ ولا فاجر من شما خلقما خلق امن شرما خرجہ امن شرح امن شرح الطارق اللہ تعارق رکو بخیر اللہ تاریخی رکو اور میں اللہ کے مکمل کلمے کی, کی پناہ چاہتا ہوں وہ کلمہ کلم شرع شرعی شرعی کلمات جس کو تصویر تحریر کے اور آیات اور کلمات کونیاں بھی اس میں داخل عام کلمات یعنی اللہ کے تمام کلمے کی پناہ چاہتا ہوں مخلوق کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کیا جو ان برائیوں سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں جو برائیاں آسمان میں چڑھتی ہیں رات اور دن کی فتنوں کی برائی سے ہر رات میں آنے والی کی برائی سے سوائے اس خیر کی جو خیر لاتا ہے جو آپ نے یہ دعا کو پڑھا تو کیا ہوا فتوف یا ان کی آگ کیا ہوگی بجھ گئی شیطان کی طاقت کمزور ہو گئی فحضم اللہ شرحم اللہ ان کو ذریعے باؤد بلّہ میں بڑی تاثیر ہے باود اللہ کی بنا چاہتا ہوں سیف آپ اللہ اللہ کا کیا ہے اللہ کے معنی ہے کو اللہ ایک المالو جس کی عبادت کی جائے اللہ کا مانا امام قرطبی نے لکھا ابن عباس کا قول ابن عباس کہتے ہیں اللہ کا کیا ہے اللہ یہ تھی اعلی خلق اجمعین اللہ یہ تھے اللہ تعالی عودیت پوری مخلوق اتنا عبادت سمجھتے ہیں یہ صرف اللہ ہی کے لیے دوسرے کے لیے اللہ کا نام نہیں ہے باللہ اللہ اور جتنے اللہ تعالی کے اسماؤ و صفات ہیں سب کس کی طرف لوٹتے ہیں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں میں اللہ کی بنا چاہتا ہوں شیطان سے شیطان کا کیا مانا شیطان کا شیطان کا لفظ جو آیا دو لفظ سے آیا دو, دو اس کی تعبیر ہے ایک شیتان کا ماننا تھا باڑودا شیتونا دور ہو جانا شیتانا کیا معنی دور ہونا یعنی شیطان کو شیپان کے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور ایک شاتا یشیتو یہ بہت کم لوگوں بہت کم کتابوں میں دیکھا میں ہمارے استاد نے بتایا ہے یعنی میں نے ابھی تک جتنی کتابیں پڑھی اس میں یہ چیز کسی نے نہیں لکھی بہت شاط یتیت یشیتوں سے اس کے معنی تھا جلنا شیتان جلنا یعنی شیطان آگ سے پیدا ہے آ, اس لیے اس کو شاط یا شیتوں کا اس میں جلانے کی تاثیر ٹھیک ہے تو شیطان کے کا معنی ہوتا ہے جس میں شر اور فتنا جس میں شر اور فتنا تو میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان عظیم سے یعنی اس کے شر اور فتنے سے ٹھیک ہے یہ پڑھنا قرآن پڑھنے کے شروع میں واجب کا بعد میں لیکن واجب کے قریب ہے اور اود قرآن پڑھتے وقت اعدب باللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ خیر کے راستے میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ایسا ہے کہ ایک صحابی تھے ان کا نام کیا تھا عثمان بن عثمان بن العاص العاص وہ نماز پڑھتے تھے شیطان جو ان کو پڑھ پتہ نہیں چلتا تھا کیا پڑھیں یہ ادھر،, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے, ادھر، ادھر سے ادھر. قرآن نے بھول جاتے شیطان جو ان کی قیرت کو الٹ پلٹ کر دیتا اور یہ کرواتے ہیں کہ وہ شیطان کے اندر سوار تھا وہ کام چھوڑ کے طائف کے گورنر سے آئے تو آپ نے ایسے ہاتھ مارا اخروج عداللہ اخروج عید اللہ یا عید اللہ اخروج اخش یاد اللہ اللہ کا دشمن نکل اللہ کا دشمن نکل اللہ کا دشمن نکل ٹھیک ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن مین براس نے کہا کہ شیطان میرے درمیان میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ان شیطان بین صلاحی کہ قیرات تھی میرے خیرات کو ڈسٹرب کر دیتا ہے خلط ملت کر دیتا ہے اتنا بڑا شیطان تھا قرآن کو آپ نے کہا تھا شیطان قالو خنزب اور بعد نے خنصب پڑھا شیطان ہے اس کا نام خنزب ہے فعیدہ اخست ہو جب نماز میں جب خیال آئے تو عبد باللہ پڑھو لیکن عبد اللہ شیطان جی پڑھو باعث تین بت تھک تھکاؤ تھو تک فعیدہ ففالت فتح اللہ نے جب میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اس بیماری کو کیا کر دیا دور کر دیا سمجھ میں آ رہا ہے نا شیطان کا حملہ ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ تحجی کی نماز پڑھ رہے تھے شیطان آیا حملہ کرنے کے لیے آپ نے اس کو پکڑا وہاں بھی ادب پڑھا صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں شیتان آیا انگارہ لے کر ان نے ادب اللہ جیا آگ کا انگارہ لے کر آیا پھر آپ پیچھے ہٹے آگے بڑھے پھر اس کو پکڑا آپ نے کہا میں نے سوچا کہ اس کو مسجد کے خمبوں میں باندھ دوں پھر میں نے داود اپنے بھائی داود کی دوائی یاد کی سلیمان کیا حسن رب حبلی ملک اللہ دی اللہ ایسی بادشاہ دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے اس کو چھوڑ دیا آپ نے کہلو لقی سلیمان لاس بہ موت سخلا مدینہ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہیں ہوتی تو میں مسجد کے کھمبوں میں باندھ دیتا مدینہ کے بچے اسے کھیل کرتے اسے معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم سے شیطان قید بھی ہو سکتا ہے قید بھی خلاصہ یہ ہوا کہ اعوذ وی من نے شیتانوی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور وہی پناہ دینے والا ہے شیطان الرجیم سے اس کے شر و فتنے سے اس کے وسوسے بس سے اس کی جنگ سے اس کی برائی سے کام چل ہے شیطان کا فتنہ بہت بڑا کیونکہ اللہ نے کہا کرایہ شیطانسان ان آدم وہ بھی کھلا ہوا دشمن ہے اور آسمان کا سب سے پہلا گناہ جو ہے شیطان نے کرایا آدم اور حوال علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا اور ابلیس نے نافرمانی کی اور روز زمین کا سب سے پہلا گناہ شیطان نے کرایا قتل سے پہلا گناہ آسمان میں کرایا اللہ کی نفرمانی کی علیہ السلام نے چاہے ل... یعنی شعوری میں کیا لیکن غلطی تو ہوئی آدم اور وہ زمین میں شیطان نے پہلا گناہ خون سے کرایا اس لیے اللہ نے کہا یہ فرن الشیطان شیطان تم کو فتنے میں ڈال دے کما خرجہ بوئی کو مل جن جس سے تمہارے باپ آدم اور احقا کو جنت سے نکلوایا ان کا لباس اتروا دیا ننگا کر دیا تو شیطان جتنا ننگاپن آ رہا بے حیائی آ رہی جیسے جیسے مال بڑا بے پردگی بڑھتی جا رہی ہے شیطان کا فتنہ ہے اس کا فتنہ شیطان ہے اس لیے اکثر اوقات میں ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے کم سے کم عوض اللہ ابو دبی کلیمات صبح شام تین تین بار پڑھیں گے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی ایک صحابی کو سانپ یا بچھو میں ڈس لیا تو آپ نے فرمایا اگر یہ دعا پڑھے ہوتے صبح شام تو سانپ یہ بچھو نہیں ڈستا اور اگر ڈس بھی لے تو نقصان نہیں پہنچایا میری والدہ اس وقت جو کھیت ہم کا ہوتا ہے جہاں سے لکڑیاں وغیرہ لاتے ہیں وہ بہت پرانی بات ہے چالیس سال ہو پرانی بات تو وہ لکڑیاں جو ہیں وہ اکٹھا کر رہی تھی ایک بڑا اسدہ ہاتھ میں آ گیا اور صبح شام پڑھتی تھی ہمیشہ ابودی کلیمات اللہ تام سانپ نے ڈسا ہی نہیں میرے والد صاحب کھیت میں کام کرتے تھے بہت بڑا زہریلا جانور ڈس گیا اور کسی کو نہیں بتایا اور کچھ نہیں ہوا دعائیںسکار پڑھنے والے لوگ بچے گا اللہ بچانا ایسے بہت سے واقعات ہیں وہ اسی پر اکتفا کریں اقرال قومی وصطف اللہ, اللہ, اللہ علیہ وصطف الدنيا اللہ مسم النعیتی امین طاطیب الغنبی اللّہ محمطین نہ من بارے میں صرف کے کئی اقوال ہیں علما اور دیا کہ مطلب جیسے آپ پڑھتے تھے ابردب کلیمات اللہ اتحم اخل اور Lighting, اور ابراہ حسن حسین کو دعا پڑھ کے عید کلیمات دعائیں پڑھتے تھے ان کو پڑھنا چھوڑ دیا پڑھتے اور دوسرا قول ہے کہ نہیں ان دعاؤں کو بھی پڑھتے تھے لیکن زیادہ اس کو پڑھتے تھے یعنی بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے لیکن ان دعاؤں کو چھوڑ دیا لیکن جو خاص خاص دعائیں تھیں ان کو پڑھتے تھے لیکن سب سے زیادہ بلفق مینا جیسے سوتے سوئے تو بھی قلعہ اٹھے تب بھی قلعہ دول و بلفق مینا یہ حدیث ہے سوتے وقت میں اور اٹھتے وقت بھی حدیث ثابت ہے علموانی کی تحقیق تو کثرت سے پڑھنا مراد ہے یہاں تک کہ یہ رشتہ کا خورا جب بھی تکلیف ہوتی تھی خارم کے قورا علیہ نسب الات میں قلع بالف القرم آپ کی تکلیف بڑھ گئی اقرواری علیہ بالماغ میں پڑھتی تھی اور, اور وام صاحب یہی ہے اور میں آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر ملتی تھی تو کثرت مراد ہے کیا مراد ہے کثرت مراد ہے وضو شرط, مراد شرط, مراد شرط, شرط, جی شرط جنہیں قرآن پڑھنے کے لیے وضو قرآن چھونے کے لیے وضو بعد علماء نے واجب کہا لیکن جس کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے اس کے لیے کوئی حرض نہیں لیکن لا یہ مسئلہ قرآن اللہ تاہر قرآن کو وہ چھوئے جو باوضو پاک زبانی پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں کسی کے نزدیک نہیں کہ رسول اللہ رسمیت قرآن اللہ ہے لیکن افضل ہے لیکن افضل یہ کہ با وضولا اللہ کو یاد کیا جائے جی. کی جی قرآن کو چھونا بہتر ہے لا لائبر تحرن سے دلی پکڑتے ہیں پاک فرشتے جو قرآن کو چھوتے ہیں تو لوگوں کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے تہارت سے اکبر حد سے اثر یعنی جو بڑی نجاس اس سے بھی پاک ہونا چاہیے اور حدث سے اصغر یعنی باوضو ہونا چاہیے یہ بہتر بعد میں واجب کہا جی تو کے اسکار میں ہم دونوں چیزوں کا عقب را را اللہ بھاحت اگر پڑھا تو آپ نے ایک صحابی سے کہا تھا غالباً آبی سنجوہنی تخفیح کا من کو لیا ہر برائی سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی کر دے گا ہر چیز سے اللہ کافی کر دے گا منشر الماخلق ہم میں دنیا اور آخرت کی برائی سے اللہ بچائے جہنم کی برائی سے بچا گیا یہ بھی تفسیر ہے جو بھی مخلوق ہے اس کی برائی سے اللہ بچائے اب چونکہ ہمارا موضوع رب فلقبی الناس نہیں ہے ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو آج ایک نہیں پر اتفاق ہے شاء اللہ